وہ لقب جو ان کو دوسروں سے دوسروں سے ممتاز کرتا ہے وہ صرف غنا نہیں ہے اس لیے کہ غنا تو عبدالرحمن ابن عوف اور دیگر صحابہ میں بھی یہ وصف موجود تھا امتیازی وصف سعیدہ عثمان, عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا وہ ظلم ہے اس میں کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے تنہا ہے اپنے اس وصف میں اپنی اس خصوصیت میں اپنے اس امتیاز میں ابتدائی اسلام ان کا اسلام لانے کا دور چوتھے آدمی وہ خود نے ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ میں چوتھا بندہ ہوں جو اسلام لے کر آئے اس کا اس کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تک کا سارا زمانہ سر بات ہوئی ہجرت کے نو برس انتقال ہوا ہے ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی جو حد عثمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی تو روایات میں آتا ہے کہ ایک دن سعید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں افسردہ ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ کے ساتھ جو میرا قرابت کا رشتہ تھا یعنی آپ کا آپ کی صاحبزادی میرے گھر میں تھی وہ ختم ہو گیا پہلی بھی فوت ہو گئی اس کے بعد دوسری بھی فوت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی عرد عثمان کو گئی اور اس اس موقعے پر یا بات روایات سے پتہ چلتا ہے کہ صاحبزادی کے انتقال کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا اور ایک روایت یہ ہے کہ اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتیں تو یک کے بعد دیگر ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا تو اس کے بعد سید نب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا یہ زمانہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی مشاورت کے ساتھیوں میں شامل تھی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا یہ بارہ سال کا طویل دور اس میں بھی حضرت عثمان حضر النورین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ان کی مشاورت کے ساتھیوں میں شامل رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک بہت ہی افسوسناک ترین واقعہ تھا مدینہ منورہ کی تاریخ کا کیونکہ آپ کو نماز پڑھاتے ہوئے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ کے اوپر حملہ ہوا تھا اور بہت شدید زخمی خنجروں کے بعد سے آپ کو شدید زخمی کر دیا گیا جس کے بعد آپ کو لے جایا گیا اور اسی زخم سے آپ کا وثال ہو گیا سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت ہو گئی آپ نے اپنی انتقال سے پہلے خلافت کی نامزدگی کے لیے چھ افراد کی شعرا بنائی تھی اور یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ شرائیت کے ذریعے سے انتخاب ہوا ہے اس سے پچھلا اس سے پہلے سیدنا و بغت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود عمر فاروق کو نامزد کر دیا تھا اور فرماتا میرے بعد صحابہ سے مشورہ کیا تھا اور اس مشورے کے بعد آپ نے نامزدگی فرما دی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس سے پہلے سینہ بغت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نامزدگی ہوئی ہے کہ ان کے بعد صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی کے امور کے نگہبان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک تیسرا طریقہ اختیار فرمایا اپنے بعد کے لوگوں کے لئے اور وہ یہ کہ آپ نے چھے افراد کی شورہ بنا دی چھے افراد کی کمیٹی بنا دی اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ظنورین اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مشہور اشراء میں سے حضرت زبیر ابن ابام یہ بھی اشراء البرا میں سے عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت صعد بن نبی وقاص یہ دونوں حضرات بھی اشراء البراء میں سے ان چھ افراد پر مشتمل شعرا بنائی گئی اور یہ طے ہوا کہ یہ آپس میں طے کریں گے کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا اس کے بعد عدم رضی اللہ تعالیٰ ہم کی شہادت ہو گئی تو حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بڑے سمجھدار اور بڑے زیرائے آدمی تھے بہت بڑے تاجر بھی تھے اور انہوں نے پھر ان چھ ایک, ایک لمبا طریقہ کار اختیار کیا جس سے میں پہلے تین حضرات تین لوگوں کے حق کے اندر ایک یوں کہہ دیں کہ دستبردار ہو گئے تو تین لوگ ہی پھر رہ گئے اور وہ یہ ہوا کہ عبد الرحمن نے چھ سے کہا کہ تم لوگ چھ ہو تو کوئی سے تین تین کے کے حوالے کر دیں اپنی رائے تو پھر تین لوگوں میں بات کرنا آسان ہو جائے گا تو حضرت عبد الرحمن تو زبیر اپنے عوام نے انہوں نے اپنی رائے کہ میری وہی رائے ہوگی جو حضرت علی کی رائے ہوگی تو حضرت علی کے حوالے کر دی اور حضرت طلحہ نے اپنی رائے جو ہے وہ حضرت عثمان کے حوالے کر دی اور تیسرے جو اسات نبی وقاص تھے انہوں نے اپنی رائے حضرت عبد الرحمان ابن عوف کے حوالے دی تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تین لوگ تین لوگوں کے حق میں ایک راستے دستردار ہوئے حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت سعد یہ تینوں اپنی رائے باقی تین حضرات کے حوالے کر کے اس فہرست سے نکل گئے خود اب رہ گئے تین لوگ ایک حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت عبد الرحمٰن ابن آوف خود تو حضرت الرحمٰنواف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو اپنی رائے سے دستبردار ہوتا ہوں میں اس کا خواہش مند نہیں ہوں اب آپ دو رہ گئے ہیں صرف یعنی ایک حضرت علی ہیں اور ایک حضرت عثمان ہیں تو میں آپ دونوں اپنی رائے میرے حوالے کر دیں کہ میں اس میں سے معلوم کر کے بتاؤں گا کہ آپ میں سے کس کو ہم نامزد کرتے ہیں تو دونوں حضاد کا ٹھیک ہے ہماری رائے آپ کے حوالے تب حضرت عبد عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ان سے کچھ وقت مانگا اور مدینہ منورہ میں تمام طبقات جتنے بھی تھے بڑے صحابہ امہات المؤمنین اور علاقوں کے بعض عمال جو سقت آئے ہوئے تھے حکام مدینہ منورہ میں آئے ہوئے تھے تمام طبقات سے مشورہ کیا مختلف جگہوں پر جا کر سعیدہ عبد عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک کام انہوں نے اور یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ حد علی رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے پکڑا اور ایک طرف لے گئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو آپ انصاف سے کام لیں گے اور اگر آپ کی بجائے عثمان کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا تو آپ ان کی اطاعت کریں گے مجھ سے اس بات کا عہد کریں تاریخ کرم اللہ عج نے ان سے عہد کیا پھر عثمان کو ایک طرف لے گئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ انصاف کریں گے اور اگر حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ ان کی اطاعت کریں گے ان کا جی میں اس پہ تیار ہوں تو اس کے بعد پھر جب سارا مدینہ منورہ میں خاص انداز میں عبد بن عوف نے جتنے مؤثر طبقات تھے یا صاحب الرائے لوگ تھے جن کو کہتے جن کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے ان سب سے پوچھا مشورہ کیا اور اس تمام مشورے کے بعد حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو کہ دونوں حضرات کی رائے لے چکے تھے اب انہی کی رائے کا اعتبار تھا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا کہ یہ ہمارے امور کے نگہبان ہوں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے جانشین ہوں گے دو روایات ہیں یہاں سے حدیث کی یا تاریخی آثار کی ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان کا انتخاب فرمایا تمام مشاورتوں کے بعد جس میں کچھ دن لگے اس وقت تک ایک عارضی خلیفہ مدینہ نبرا کے اوپر موجود تھے تو سب سے پہلی بیعت عثمان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی اپنی اسی وعدے کی پاسداری میں جو انہوں نے عبالرحمان ابن عوف سے کیا تھا اور ایک دوسری باعت یہ ہے کہ عبدالرحمان ابن عوف نے خود پہلی بیعت کی اور ان کی بیعت کے بعد پھر حضرت علی اللہ وجہ نے حد عثمان سے بیعت کی تو حضر علی کی بیعت حضر عثمان سے یا پہلی ہے یا دوسری ہے اس کے بعد حضرت عثمان کا دور شروع ہوا اور یہ بڑا تقریباً کب و بیش بارہ برس کا دور ہے جس وقت حضرت عثمان خلیفہ بنے ہیں تو آپ کی عمر با اختلاف روایات بعض حضرات کے نزدیک ستر سال اس وقت کی عمر اور بعض کے نزدیک اڑسٹھ سال تو یہ بارہ سال کا پھر آپ کا زمانہ خلافت ہے اور یہ زمانہ اگر آپ فتوحات کے اعتبار سے دیکھیں پورے عالم اسلام میں جو اسلامی مبلکتوں مملکت کی جو سرحدیں بڑھی ہیں تو وہ بہت غیر معمولی فتوحات ہوئی ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں ہوئی ہیں یہاں تک کہ ہمارے بر تک اور کابل تک اور افغانستان کے بعض علاقوں تک اور بعض تاریخی روایات کے مطابق یہ جو اس خطے میں بر صغیر پاک و ہند جو کہلاتا ہے یہاں تک جو صحابہ کی آمد ہوئی ہے یہ حضرت عثمان ہی کا زمانہ ہے اور خود آپ کے ساتھ زیادہ بھی سینٹرل ایشیا تک تشریف لائے حضرت ابان ابان ابن عثمان ابن عفان اور ان کی قبر بھی اسی سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں سے ملک میں ہے تو یہ دور اس لحاظ سے بہت غیر معمولی دور تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والوں نے ایک دو اعتراض کیے ہیں جو ظاہر بات ہے کہ ویسے لغف ہے اشرا و پر صحابہ پر پھر اس درجے کے حضرات پر بعد میں آنے والوں کی کسی تاریخی روایت کی بنیاد پہ اعتراض ویسے ہی کوئی اس کی حیثیت نہیں بنتی وہ احادیث ہی کافی ہیں جو ہمارے سامنے وہ آیات ہی قرآن کی کافی ہیں علمان ہے کتنی آیات قرآن ایسی ہیں جن کے بارے میں مفسرین کا فیصلہ ہے کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ان کے لیے نازل ہوئی تو جس جس شخص کے حق کے اندر قرآن موجود ہو اور جن کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشادات ایسے واضح کہ جس میں ان کو جنت کی بشاتے ہو جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری دامادی کا شرف حاصل ہو تو آپ خود بتائیں کہ اس شخصیت کے بارے میں بعد میں آنے والے کسی محرخ کے کسی بھی واقعہ لکھ دینے سے ان کی نہ حیثیت مجروح ہو سکتی ہے اور نہ ان کی شخصیت متاثر ہو سکتی ہے اور نہ اس بات کو کوئی اعتماد اعتبار ہو سکتا ہے لیکن مرخین نے علماء کرام نے مختلف زمانوں میں محدثین نے لکھنے والوں نے سیرت نگاروں نے تاریخ نویسوں نے ان اعتراضات کے جوابات بڑی تفصیل کے ساتھ دی ہیں اس میں بہت ساری کتابیں ہیں لیکن دو شخصیات کی کتابیں اس آخری دور میں قریب کے زمانے میں جو اردو میں لکھی گئی ہیں وہ بڑی کام کی ہیں ایک ہمارے حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب کے زمانے میں فوت ہوئے ابھی چند سال پہلے ان کی کتابیں ہیں اور ایک مولانا محمد نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محمدی شریف جھنگ کے اندر ایک علاقہ ہے وہاں کے مشہور عالم تھے وہ بھی ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کے انتقال کو ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے اس کے نام ہے رحماء بینہم جو آج میں نے بھی پڑھی خطبے کے شروع کے اندر تو رحماء بینہم لحم ایک ہزار صفحات کی کتاب ہے اور وہ چاروں خلفاء کے بارے میں ہے خاص طور پر اور اس میں انہوں نے صرف یہ نہیں کہ اہل سنت کے مراجع سے بلکہ انہوں نے دیگر مذاہب کی کتابوں سے بھی یہ ثابت کیا کہ جو فضائل ہیں ان حضرات کے وہ ایک بڑی مدت اور ایک زمانے تک سب کے نزدیک تسلیم شدہ تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بعض لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں اس کے انہوں نے بڑے مدلل جوابات دیے بعض لوگوں کے خیال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بنو میاں کا آ, کے لوگوں کو زیادہ وہ لگایا گیا تو انہوں نے یہ بتایا ہے اور گن کر دکھایا ہے کہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بنو حاشن کے کتنے سارے حضرات جو تھے وہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر تھے گورنر تھے بہت ساری جگہوں کے اوپر تھے اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبائلی تفریق ختم فرما کر گئے تھے یہ کہ فلانہ بنو امیہ ہے بنو حاشم ہے بنو عدی ہے یہ قبائلی تفریق صحابہ کرام رضو اللّہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اس کے اثرات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں اس طرح نہیں رہے تھے باقی اس لیے تقرریاں یا کسی کو عہدے اور منصب جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر ملا کرتے تھے اور حضرت عثمان کے تقرر کردہ میں سے سب کی فتوحات میں ان کا حصہ علاقوں کو کنٹرول کرنا جو ایک جہاں بانی کی جو صفات چاہیے ہوتی ہیں وہ نے اس کا بھرپور ثبوت دیا ہے یہ کتاب جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کی آپ خاص طور پر اس کو پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا جو گورنر حضرت عثمان نے لگایا اگرچہ ان میں سے اچھے خاصے گورنروں کی تعداد بے شک بنومیا سے تھی حضرت عثمان کے خاندان سے تھی لیکن چونکہ یہ خاندان مشہور ہی حکومت کے حوالے سے تھا قریش میں اس کی وجہ شہرت یہ تھی کہ یہ تجربہ ان کو بہت زیادہ تھا اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جن کو اس حضرت عثمان سے پہلے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا اور حضرت عثمان نے یا کو برقرار رکھا یا بیچ میں کوئی وقفہ آیا تو دوبارہ ان کو مقرر کیا اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضر عمر کی جو وجہ شہرت تھی غیر معمولی جو ان کو امتیاز حاصل تھا وہ ان کی بصیرت تھی اور مردم شناسی تھی لوگوں کو پہچانتے بہت زیادہ تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عن کا تقرر خود سعید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اور یہ تقرر کتنا کامیاب ثابت ہوا اسلامی فتوحات کے حوالے سے اسلام کی بحریہ پہلی دفعہ بحری بیڑا بنا مسلمانوں کا فتوحات کتنی زیادہ ہوئی کتنے دور دراز کے علاقے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی غیر معمولی فراست بصیرت حکمت سیاست اس سے کنٹرول کر کے دکھائے یہ تاریخی اس میں کوئی شک نہیں اس پر تو مغربی مستشرقین نے بھی جو لکھا ہے تو انہوں نے ان کو اسلام کے عظیم ترین اسٹیٹ پین قرار دیا کہ انہوں نے جس طریقے کے ساتھ عالم اسلام کا شیرازہ مجتمع رکھا اس کو منتشر ہونے سے بچایا وہ ان کی بہت, بہت بڑی بہت بڑے کمالات تھے ان کے اور اگر یہ کربلا کا حادثہ نہ پیش آتا جو عالم اسلام کی بڑی خونج کا داستان ہے اور بہت بڑا المیہ ہے اگر یہ نہ پیش آتا تو سعید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہر قسم کے اعتراض سے اور تعصب سے اور اختلاف سے بالاتر رہتی اور اس یہ واقعہ ایسی ایک ایسی چیز پیش آیا کہ چونکہ وہ یزید کے زمانے میں پیش آیا اور یزید کا اس میں جو تاریخی روایات ہیں اس کا اس میں جو کردار رہا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر اوپر تک لوگ لے کر گئے جو کہ غلط طریقہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر نو علیہ السلام کے بیٹے کی کے کافر ہونے کا اور اس کے سیلاب میں برباد ہونے کا ذکر خود قرآن پاک میں موجود ہے تو اگر امبیا کی اولادوں کا دوش اور اس کا الزام ان کے باپ کو نہیں دیا جا سکتا نبیوں کی رشوت اس سے متاثر نہیں ہو سکتی تو کوئی بھی انسان اپنی کہنا چاہیے کہ بالغ, آقل بالغ اولاد کے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا اولازر اخرا کوئی یہ کہ انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا دوسرے کو اس کی وجہ سے متعن نہیں کیا جا سکتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ان کے جو انتظامی کارنامے ہیں ان کے بہت غیر معمولی ہیں ان کے زمانے میں بہت سی نئی نئی چیزیں قائم ہوئیں ابھی مثلا دین کے اندر بہت سی سابق اجماع اس کے اوپر ہوا یہ دوسری اذات جو ابھی ہم دیں گے جسا اس سے پہلے ہوتی ہے سنتوں کے بعد جو ہوتی ہے اس کا آغاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا اور اسی طرح پولیس کا محکمہ مدینہ اور پورے عالم اسلام کی سلطنت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قائم ہوا جس کا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک موضوع ہوتا ہے اور وہ ہے اولیات فلاں یعنی وہ کام جو عالم اسلام میں سب سے پہلے ان کے زمانے میں شروع ہوا اس میں کچھ انتظامی کام بھی ہوتے ہیں کچھ شرع اور دینی کام بھی ہوتے ہیں دینی کام اس وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیہ بسنتی و سنتی و سنت خلفۂ الاشدین المحدین کہ تمہارے اوپر میری میرے طریقہ کار کی پیروی بھی لازم ہے تم لوگوں پر اور خلفۂ راشدین کے طریقہ کار کی پیروی بھی لازم ہے اسی لیے خلفۂ راشدین کے زمانے میں بہت ساری چیزوں کے اوپر صحابہ کا اجماع ہوا اور وہ دین کا حصہ اسی طرح جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رتیجے بنتے ہیں جیسے ترادی کی نماز عدد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے منظر ہوئی اس طرح اور بہت ساری چیزیں شراب کی حد کے کوڑے جو ہیں وہ عد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک روایت کے مطابق چالیس سے سیکھئے گئے تو اس پر پورے صحابہ کا اتفاق ہوتا تھا اور وہ اسی طرح شریعت کا حصہ وہ چیز بن جائے کرتی تھی حد عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا جو آخری دور ہے آخری تین چار سال یا پانچ سال ہے یہ ایسا زمانہ تھا کہ فتوحات کی کثرت کی وجہ سے اور مختلف قسم کے لوگوں کے اسلام میں نئے نئے داخل ہونے کی وجہ سے بہرحال ایک انتشار کا دور شروع ہوا اور اس میں مدینہ منورہ پر ان باغیوں نے یا ان شورش پسندوں نے ان کی طرف سے مدینہ نورہ میں آہستہ آہستہ یہ لوگ جمع ہوتے چلے گئے اور جب یہ لوگ مدینہ پہنچے اچھی خاصی بڑی تعداد میں انہوں نے حضرت علی حضرت اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عموم کو ساتھ ملانے کی کوشش کی لیکن ان تینوں حضرات نے سختی کے ساتھ ان کو جھڑک دیا اور اس کے بعد یہ لوگ مدینہ نورہ میں جمع ہو گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے باہر اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے پورے حضر عثمان کے گھر کا محاصرہ کر دیا اور آپ کی مصنوی میں جو آمد و رفت تھی مصنفی کے بالکل قریب گھر تھا ان کا اس کو روک دیا آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا یہ محاصرہ کتنے دن رہا بعض تاریخی روایات کے مطابق اس کی مدت تقریباً چالیس دن تھی یہ جو واقعہ ہے حضر عثمان کی شہادت کا یہ کسی بھی اعتبار سے دلدوز ہونے میں اور انتہائی ظالمانہ ہونے میں اور اس کو سن کر انسان کو جتنا اس اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کا یہ کسی بھی اعتبار سے کربلا کے واقعے سے کم نہیں ہے اور اسی مضلومانہ شہادت کے ساتھ حضرت عثمان غنی بھی دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں جیسے کہ نواسۂ رسول جگر گوشۂ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے گئے ہیں بس یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرق ہے کہ وہ خلیفت المسلمین تھے اس وقت اور بہت تعجب ہے مرحین کو مستشرقین کو تاریخ لکھنے والوں کو کہ اس وقت اتنی بڑی قوت تھی حضرت عثمان کے پاس عالم اسلام میں ان کی فوجیں جس طرف رخ کر رہی تھیں تو وہ فتوحاتی فتوحات تھی کسی ایک جگہ شکست نہیں ہوئی سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا علاقہ ہفتوں اور مہینوں کے اعتبار سے عالم اسلام میں شامل ہو رہا تھا حد عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے لیے دنیا کے کسی گوشے میں اور کسی شہر میں جہاں چاروں طرف ان کی فوجیں جا رہی تھیں کسی کو خط لکھ کر مدینہ نہیں بلایا چالیس دن بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے چالیس دن کے اندر وہ چاہتے تو دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کی فوجیں تھیں وہ ان کو جمع کر لیتے مدینہ منورہ میں اور یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو سکتے تھے اتنا لمبا محاصرہ ان کا چلا یہ پیغامات بھیج سکتے تھے لیکن نہیں کیا اور ان چند شرپسند باغیوں کے ہاتھوں شہید تو ہو گئے لیکن مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں سیدنا عثمان غنی نے کسی وہ باغی یا شرپسند جو بھی تھے تھے تو مسلمان کسی کا خون نہیں گرنے دیا کسی مسلمان کا قتل نہیں ہونے دیا وہاں پر اس کی بنیاد پر ایک واقعہ ہے جو سرت نگاروں نے لکھا ہے کہ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حیات میں مجھ سے کہا کہ کسی کو بلا کر لا, کسی کو کہا لفظ نام نہیں دیا تو میں نے کہا کہ پھر شاید کوئی خاص بات کہنی ہے ایسے موقع پر عام طور پر میرے ابا سے اور صدیق دیق رضی اللہ عنہ سے کوئی بات کہہ میں ان کو بلا بلوا لیا میں نے ان کو تو پھر میں ان کو نہیں کسی اور کو بلا تو میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بندہ بھیجا وہ آ گئے پھر ان کو بھی نہیں کسی اور کو بلا تو میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے بندہ بھیجا وہ تشریف لائے حضور نے کہا ہاں انہیں سے بات کرنی ہے اور آپ ہاں ان کے ساتھ بیٹھ گئے کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ میرا گھر تو ایک ہی حجرے پر مشتمل تھا تو اس کے درمیان پردہ لگا ہوتا تھا تو جب پردے بارے لوگ آتے تھے جن سے میرا پردہ ہوتا تھا تو میں پردے کے دوسری طرف چلے آتی تھی حضور ان سے بات فرماتے تھے جو گرنی ہوتی تھی تو میں ادھر چلی گئی پردے کے پیچھے ہو گئی لیکن مجھے بڑا تجسس ہوا معاشہ فرما دی میں نے کہا آخر ایسی کون سی بات ہے جو حضور نے نہ میرے ابا سے کی نہ عمر فاروق سے کی عثمان سے کرنا چاہتے ہیں تو میں جب پردے کے پاس کھڑی ہو کر سننے لگی اور فرمایا میں نے اس سے پہلے کبھی کان نہیں لگایا تھا لیکن اس دن میں اپنے تجسس سے مجبور ہوں تو کہا کہ میں نے سنا کہ حضور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنصا رہے ہیں کہ عثمان میرے بات لوگ یعنی تمہارے ساتھ لوگ ظلم کریں گے اور تمہاری قباء یا تمہارا لباس یا تمہارا جو اوپر کے کرتا ہوتا ہے اوپر کا لباس ہوتا ہے اس کو اتارنے کی کوشش کرے تو اگر تمہارا کرتا کوئی اتارنے کی کوشش کرے تم اس کو اترنے دینا مگر مسلمانوں کے درمیان تلوار مت چلنے دینا مسلمانوں کے درمیان خون ریزی مت ہونے دینا تو بہت سے مورخین سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کو جو چیز مان رہی جو چیز رکاوٹ رہی جو یہ سوال ہے بہت بڑا کہ اتنا عالم اسلام کے طاقتور ترین خلیفۃ المسلمین اتنے مظلومانہ انداز میں مدینہ منورہ میں انہوں نے کیسے اپنی جان دی تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ چیز بنی کہ انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ میں فوجیں بلاؤں گا تو ضرور زہر ظاہری بات ہے چند ہزار لوگ یہ بھی ہیں اور جب فوجیں آئیں گی لاکھوں کی تعداد میں تو یا خدریزی ہوگی تو ہزاروں لوگ قتل ہوں گے اس کے نتیجے میں یہ نے پسند نہیں فرمایا حضر علی نے حضرت سعاد نے, طلحہ نے انہوں نے اپنے بیٹے بھیجے بار بار حضر عثمان سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے بچے ہمارے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ ان کے ساتھ لڑائی کریں ان کو پیچھے دھکے تو آپ نے فرمایا کہ بس اب میرا مزید زندہ رہنے کا دل نہیں چاہتا اور اس کے بعد پانی بند ہوا اور بیچ بیچ میں عثمان اپنے گھر کی چھت سے کھڑے ہو کر ان لوگوں سے خطاب بھی کرتے رہے جو یہ لوگ نیچے ہوتے تھے تو اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ان کو واپس لوٹایا جا سکے ایک موقع کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کر خود ان سے یہ پوچھا کہ لوگوں تم یہ بتاؤ جو نیچے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے کہا تم یہ بتاؤ کہ جب مسئى کی توسیع کی ایکسٹینشن کی ضرورت تھی اور یہ سات والی زمین خالی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس کو خرید کر مسئلہ نبوی میں داخل کر دے گا تو میں جنت میں اس کے لیے محل کی ضمانت لیتا ہوں تو تم بتاؤ وہ میں نے خرید کر دی تھی یا نہیں دی تھی تو لوگوں کو ہاں آپ نے خرید کر دی کہا جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تھے اور پانی نہیں تھا ایک ہی چشمہ تھا ایک ہی کنواں تھا اور وہ بے روما کی بات کی کہ وہ یہودی کے پاس تھا اور وہ مسلمانوں کو بہت مہنگا پانی بیچتا تھا غریب مسلمانوں کے بس میں نہیں تھا تو حضور نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ چشمہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں تو تم لوگ بتاؤ کیا میں نے نہیں خرید کر وقف کیا لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے خرید کر وقف کیا تو آپ نے فرمایا کہ آج اسی چشمے کا پانی تم میرے گھر نہیں پہنچے دے رہے چالیس دن ہو گئے میرے گھر کا پانی بند ہے اور جس مسجد پہ رسول اللہ نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے آج تم مجھے اسی مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھنے دے رہے ان کی یہ تقریر اتنی دلدوز تھی اور ایسی تھی کہ بہت سارے لوگ جو نیچے کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ شرمسار ہو کر اور اپنے آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے کہ یہ واقعی ہم ظلم کر رہے ہیں لیکن یقیناً اس میں شرپسندوں میں منافقین کے اور کچھ ایسے لوگ ضرور اس کے اندر شامل ہو گئے تھے جو آخر دم تک وہاں پر دبے جمے رہے اور پھر ایک مرحہ یہ آیا کہ حید عثمان کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو اندر داخل ہوئے حضرت نائلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ صاحبہ وہ سامنے آئیں تو انہوں نے ہاتھ یوں بڑھایا تو ان باغیوں نے جو تلوار کا وار حضرت نائلہ کے ہاتھ پر کیا تو ان کی چاروں انگلیاں کٹ کر دور جا گر یہی انگلیاں حضرت نائلہ کی جو تھیں یہ پھر جس کو کہنا چاہیے کہ باہر آئیں لوگوں کے اندر پہنچی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے یہ شام بھیجی گئیں کہ وہ کہ یہ حضرت عثمان کی اہلیہ کی اونگلیاں ہیں جو اپنے شوہر کی کے سامنے تلوار کے سامنے رکھتے ہوئے کٹی ہیں اور پھر یہ لوگ حضرت عثمان کو قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن ان کے سامنے کھلا تھا آج بھی جو ایک مشہور مصحف ہے ترکی کے جو توپکاپی میوزیم کے اندر موجود ہے جس کے اوپر خون کے چھینٹے ہیں تو معروف اور مشہور یہی ہے اس کی جو صنعت بیان کی جاتی ہے کہ یہی وہ مصحف تھا جو اس وقت حضرت سیدہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تھا اس پر آج بھی وہ چھینٹے دیکھے جا سکتے ہیں تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے اسی حال میں آپ کو ان باغیوں نے لٹا دیا ایک شخص آپ کے سینے پہ چڑھ گیا اور آپ کو بعض روایات کے مطابق ذبح کر دیا تو اس پر آپ نے فرمایا اس وقت لوگوں سے کہ دیکھو اگر آج مجھے تم لوگ اس طرح دنیا کے تم شہید کر دو گے تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ امت پھر کبھی متفق نہیں رہ سکے یعنی عثمان جو تھے اس امت کا ایک نقطہ اتحاد تھے کہ اگر یہ یہ سدون گرا دیا گیا اور ان کو اس طرح مظلومانہ شہید کر دیا گیا تو امت کو پھر اتفاق نصیب نہیں ہوگا اور واقعی اگر آپ اس کے بعد دیکھیں تو اس کے بعد کو جو زمانہ ہے مستقل اس کے اس میں لڑائیاں شورش آپس میں بڑی بڑی جنگیں جنگیں جمل ہوئی اما پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہی قتل کے اور ان کے قصاص کے مطالبے کو لے کر جب معاشہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئیں اور اشرم میں سے حضرت الہا اور زبیر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو اسی جنگ جس کو جنگ جمل کہتے ہیں جمل اوٹ کو کہتے ہیں چونکہ وہ جنگ عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اونٹ کے گرد ہوئی تھی اس لیے اس کو جنگ جمل کہتے ہیں اور اسی میں یہ اشرف بشر میں سے دو حضرات حضرت الحاقہ بھی اور حضرت زبیر بھی دونوں شہید ہوئے اسی جنگ کے اندر تو یہ تو عثمان ہی کے مظلومانہ شہادت کا سارا کا سارا شاخصانہ تھا تو بہرال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کو ہی پوری ہوئی آپ نے فرمایا تھا عثمان کو جنت کی بھی دو لیکن آزمائش کے ساتھ ایک آزمائش کے بعد عثمان جنت میں جائیں گے بلوا آپ نے اس کو فرمایا تو وہ آزمائش تھی جو عثمان کے لیے لکھی گئی تھی اللہ تعلح نے اس کریم انسان کو جس کی سخاوت یعنی اس دن میں چیز دیکھ رہا تھا تو لکھا تھا کہ عثمان کے ساتھ قریش کی بلا استثنا یعنی کہ مسلمانوں اور کافروں کے استثنا قریش عثمان کے ساتھ اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنی محبت کی مثال دیتا تھا تو کہتا تھا کہ اپنی بیوی بی سے کہتا تھا یا بیوی بی شوہر سے کہتی تھی کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں تو کہتے ہیں کہ اتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے یا بیوی بی شوہر سے کہتی تھی کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریش عثمان سے کرتے ہیں یعنی یہ مثال تھی ان کی محبت اور سخی آدمی سے لوگ محبت کرتے ہیں غنی سے لوگ یہ دنیا کا اصول اور دستور ہے کہ جو لوگ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں کھلانے پلانے والے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر عطا اور بخش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان سے لوگ محبت کرتے ہیں پھر جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں طبیعت میں نرمی ہوتی ہے ان سے لوگ محبت کرتے ہیں پھر جن لوگوں کی جس طرح کی حیا اللہ کے ساتھ ہوتی ہے مخلوق کے ساتھ بھی ہوتی ہے مخلوق کے ساتھ جب حیا ہوتی ہے تو وہ مروت کلاتی. میں اس کے لاتی ہے عربی مروا کہتے ہیں تو یہ مروت بھی حیا کا ایک شعبہ ہے یہ انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ ایک اس سے بھی ایک تعلق تو جتنی محبت کے جتنے اسباب ہیں جس کی بنیاد پر محبت ہو سکتی ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت ایک مسلمانوں کے درمیان محبت کی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے تو وہ آپ کو دوہری دمادی کا شرف حاصل تھا. تو اتنی ساری چیزیں جمع ہو گئی تھیں اسباب محبت و محبوبیت اتنے زیادہ جمع ہو گئے تھے ساری عمر اللہ جل شاہوں نے حد عثمان کو ایسی دی کہ لوگوں نے ان سے اتنی محبت کی لیکن شہادت کیسی کی دی ایک عجیب و غریب اللہ تعالی کی شان بے نیازی ہے اور اللہ تعالی کے دنیا میں جو انقلابات زمانہ ہے کہ زندگی ساری ایسے گزاری کہ لوگوں نے ان سے اتنی محبت کی اور مسلمانوں نے بھی کی اور کافروں نے بھی کی میں نے آپ کو بتایا صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو بھیجنا چاہا چاہتا مذاکرات عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ اگر مذاکرات کے لیے جو سب سے مناسب ترین آدمی ہے جن کی سب سے زیادہ وقعات ہے مشرقین مکہ کی نگاہوں میں جن کی قدر و منزلت ہے جن سے محبت کی جاتی ہے وہ عثمان ہے عثمان کو بھیجیے یہ کوئی مثبت بات وہاں سے منوا کر واپس تشریف لائیں گے تو یہ ان کو اس اسی سال زندگی کے اس طرح گزارے 82 سال کے عمر میں آپ کی شہادت ہوئی ہے کوئی میں نے کہا کہ اگر 70 سال مانا جائے تو 80 سال ہے اگر 70 سال کی عمر میں خلافت پر تشریف آنا ہوئے تو 82 سال عمر بنتی ہے شہادت اللہ جلل شانو جیسے درجات کسی کے انتہائی بلند کرنا چاہے تو ان کو اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اللہ جلل شانو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں اشد البلا بلا کہتے ہیں آزمائش کو الانبیاء انبیاء سب سے زیادہ آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو لوگ نبیوں کی زندگیوں کے جتنے, جتنے, جتنے قریب ہوتے ہیں جتنے قریب ہوتے ہیں جتنے قریب ہوتے ہیں اتنا ان پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں تو یہ ایک اسی طرح سے ایک آزمائش تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر آئی اور ان کے بعد پھر مدینہ منورہ میں حالات ایسے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد گویا کہ کوئی اتحاد کا اتفاق کا کوئی نقطہ نہیں رہے گا تو اسی حضرت آپ کے بعد جب علی کرم اللہ خلیفہ بنے چوتھے تو ان کو اپنا دار الخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کرنا پڑا اس لیے کہ مدینہ منورہ کے حالات عثمان کی شہادت کے بعد اور اس مظلومانہ شہادت کے بعد اتنے مشکل اور دشوار ہو گئے تھے اور وہاں پر ایسے انہیں جن شرپ پسندوں نے آپ کو شہید کیا تھا ان کا ایک ایسا غلبہ اور ان کا ایک ایسا ایک ان کا دور سا آ گیا کچھ مہینوں کا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا دارالخلافہ کوفہ لے جانا پڑا اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ خلیفۃ المسلمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ کوفہ منتقل ہوئے تو یہاں پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کی جو چیدہ چیدہ باتیں تھیں مکمل زندگی رہی تو انشاءاللہ شاء اللہ اگلے ہفتے حدالی کرم اللہ بچ کی سیرت کے اوپر گفتگو بھی باخردہ الحمد اللہ